إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثم اصْتَقَامُوا ثم اصْتَقَامُوا تَنَظَّنُوا عَلِيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا فَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونِ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أن فتظن ولكم فيها ما تبدعون نذلا من غفور الر بھائی اور دوستو یہ آیتیں میں نے پڑھ لی فرمایا گیا ہے کہ جی ایک دن وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ ڈریو نہیں اور غم نہ کھائیو اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور صلاح تبارک صلی اللہ مزید ان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی, بھی تمہارا ساتھ دینے والے ہیں اور آخرت کی زندگی میں دوبارہ ساتھ دینے والے ہیں اور آخرت میں تمہیں جی کا چاہت دیا جائے گا جو تمہاری چاہت ہوگی جس بات کو تمہارا جی چاہے گا جی کا چاہ دیا جائے گا اور جو تم منہ سے مانگو گے منہ کا مانگا دیا جائے گا اور یہ ایسے دیا جائے گا جیسے کہ مہمان کو انتہائی اعزاز کے ساتھ دیا جاتا ہے صاحب ترجمہ ٹھیک ہو گیا جیسا ایک صوب اس کا صحیح ہے کہ سکوں کا چاہ دیا جائے گا اور ایک ہی ہے کہ وہ نیمت دی جائے گی جو وہ تمہیں ان کی چاہتی ہوگی کہ تمہیں پہنچے ہم تو یار یہ چاہت کرتے ہیں کہ نعمت ہمیں پہنچے نعمت ہمیں آسلو ہمارے دل کی چاہت کی چیز ہمیں سلو اور وہ نعمت ایسی گی کہ وہ چاہیں گی کہ ہمیں نہیں ملے ہمیں تک پہنچے اور جو مانگو گے وہ ملے گا جی اور یہ غفور اور رحیم رب کی طرف سے بطور مہمانی کے ملے گا جس طرح مہمان کو بغیر تکلیف کے انتہائی اعزاز کے ساتھ ایک چیز دی جاتی ہے تو اس طریقے سے ملے گا تو انسان کی عام طور پر چاہ یہ ہے کہ کوئی مضبوط ساتھی حاصل ہوں اور جو ہماری چاہت ہو وہ ہمیں ملے اور جو ہم مانگے وہ ہمیں ملے اور ہمارا جو ہے مضبوط ساتھ دینے والے لوگ ہمارے ساتھ ہوں جن کا ہر وقت ہمیں ساتھ اور ہمیں ان کی حمایت حاصل ہو اور ہم ایسی زندگی گزاریں جس میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو بالکل بےغم فارغ آرام سے راہ سے زندگی گزاریں گزارے مہمان کے ذمے کیا ہوتا کسی جگہ پر جا کر سوائے کھانے پینے کی تکلیف برداشت کرنے تو تیل کون لایا جی نمک کون لایا جی سبزی کون لایا جی کس نے پکایا جی کیسے پکایا جی اس کا اس کو کوئی رمی نہیں آ, کھانے کے وقت جو ہے آرام سے رات سے وہ ایک دو گھنٹہ وقت پایا تو اس کھانے کی سوچ فکر میں ہی اس کا وقت گزر جاتا ہے ہمارے ایک ساتھی نے یہ دعوت تھی ساتھیوں کی تو نہ تو اپنے گھر کا پتہ بتایا اندازہ تھا ہمارا کس علاقے میں ہے نہ تو گھر کا پتہ بتایا اور نہ کو جی دیا وہ دو گھنٹے ساتھی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اس کے گھر کو ڈھونڈتے رہے گھنٹہ دو گھنٹے جتنے بھی لگا تو میں نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ سوچے کہ ایک گھنٹہ کھانے کا تصور لیے ہوئے ساتھی ہی آپ کے گھر کو ڈھونڈتے رہے تو ان کی شاع اور بھوک کا کیا آل ہوا ہوگا؟ <laughs> سوائے کھا لے گا اور کوئی فکر تو ہے رہی نہیں دن ایکر کھائیں گے کیسے باقی کس سے پکایا کس سے خرچہ کیا کون سودا لایا وہ تو کسی کو غم ہی نہیں ہے وہ تو غم اس کے ذمہ تھا انسان کی اشاعت ہے کہ اس کو یہ نمت حاصل ہو کون کون سی نمت حاصل ہو جی کس کے مضبوط ساتھی ہوں اور جو ہے اس کو غم نہ ہو اس کو خوف نہ ہو اور اس کو بڑی معیاری زندگی ملے اور ایسی زندگی ملے جس میں کہ اس کے جو جی میں چاہے وہ اس کو ملے جو منگ سے مانگے وہ اس کو ملے اور استائی آرام راحت سے ملے اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو تو چاہے اس انسان کی چاہتے ہیں مطالبات کتنی ہوئے جی اکثر طلباء آپ, آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ ہے جلوس ہے اور ڈیمانڈ ہے ہماری جی تو ڈیمانڈ کتنی ہوئی جی؟ پھر کہنے ڈیمانڈ کوئی مضبوط ساتھ دینے والے ہوں غم نہ ہو خوف نہ ہو بڑی معیاری زندگی ملے جس میں جی کا چاہا ملے منہ کا مانگا ملے اور انتہائی راحت سے ملے یہ باتیں ہو گئی ہم ساری زندگی کی ساری ضروریات کو اگر جمع کریں تو باتوں میں آ جائیں گے کہ آدمی بہت مالدار ہے جی اور بہت کے پاس چیزیں ہیں سامان ہے جی لیکن اس کا کوئی حمایتی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے جی تو ایک وقت میں آدمی وزیراعظم اعظم کی پہنچ بیٹھا بیٹھے ہوئے ہوتا ہے جی دوسرے وقت میں کان سے پکڑ نکالا ہوا ہوتا ہے جی تو بہت جس وقت کی شہنشاہ ایران کو ایران سے نکال رہے تھے تو اس سے آگے بڑھ کر چند کلو مٹی جو تھی وہ ایران کی لے کر ایک بکسے میں ڈالی لوگوں نے کہا یہ کیا بات انہوں نے کہا کہ میں کم از کم یہ میری چاہت ہے کہ جس جگہ میں دفن ہوں تو کم از کم بٹے ایران کی ہوں صبح بادشاہ جی شام کو نکالا جا رہا ہے کو مٹی تک نصیب نہیں ہو رہی ہے تو اتنا مال اتنا انتظار کرو فرق کا کیا فائدہ کوئی ایسا ایم ہی نہیں ہے کہ اس وقت سارا دے اور اس مصیبت سے نکالے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تو اس مال دولت کا اس اقتدار کا فائدہ کیا ہوا جی اور ایک آدمی ہو کہ چار اس کی شادیاں کر لیں کوئی چلے اسلامی جہاد ہوئے دس اس کو باندیا دے دیں اور جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس گھر کے سینڈ میں ایک شہر کو کھڑا کر دیں جو کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہو رہا رہا جان تک نہیں جا سکے گا. کھانا یہاں سترے گا نہیں کیونکہ خوف تاری ہو گیا سب کچھ ہے سات خوف کی ہے بھائی صاحب کویت کا فرما رہا بھاگ رہا تھا بے صدام کے حملے کے نتیجے میں تو شوق اس کے ساتھ جال جوڑ کے بیٹھی تھی لوگوں نے روایت بیان کی تو ایسے میں نے پوچھا کہ یہ سعودی عرب نے گیا تو وہاں عمرہ بھی اس سے کیا ہمارا کیا تو کھانا الگ سے اتارنے کے حالات نہیں تھے اور کس چیز کا سوچ رہا ہوتا کہ کھانا تو الگ سے اتارنے کے حالات نہیں ہے تو اور کس چیز کو سوچتا تو ساری چیزیں مل گئی ہیں ساتھ خوف کے تو, با, تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ خوف بدن کی فزیولوجی کو بدل دیتا ہے ہاں جی سال میں ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں نا اس سال میں نہیں سنایا جی ہاں جی کون سا لطیفہ نکل صاحب صاحب نہاک <سؤال> جی، جی، رہ ہُا کہ یہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تو وہ ایک لیں گی طاقت کی تو ماشاءاللہ اللہ مریض صاحبان جو ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز میں اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اعتبار ساری چیزوں میں نہیں ہوتا ہے جی اعتبار کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے کہ کس بات کو میں کروں کس کو رکھوں نے کہا یہ جو طاقت کی دعائیں ہمیں بھی کھانی چاہیے تو نے ایک گولی کھائی جی یوں ایک گولی کھائی چار اس کی شادیاں تھیں جو گیا جی تو آپ وہ ٹھنڈا ہو کے ہی نہیں دیتا ہے جی خیر جی اس نے دل میں سوچا کہ یا اللہ یہ تیسرا چار گولیاں کھاتے ہیں ہم نئی گولی کھائی تو جگہ پر نہیں آ رہے اور یہ چار چار کھا رہے ہیں اور ان کے پاس بڑی عورتیں بھی آتی ہیں تو یہ کیا بات ہے یہ تو کوئی بڑا عجیب سا مسئلہ ہے مالک ساتھی نے کہا جی کہ آدمی کا جس سے بیٹھ کا تعلق ہو اسی کے کسی عمل پر اعتراض پیدا ہو جائے تو آدمی کیا کرے پوچھے تو میں نے کہا جی بالکل پوچھے آپ آپ کے پاس اتنی بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور آ ملتی ہیں تو اس کی کیا توجہ جی ہے جی صاحب کے پاس کیا جواب ہے جی تو اللہ کی شان کے دوسرے دنوں صاحب کی تعلیم ہو رہی تھی تو نے پڑھنی تھی کسی ضرور نہ پڑھنی تھی تو اس میں ہی اسی بزم پر بات تھی چلے یہ اللہ نے غیب سے آپ کا جواب کر دیا تو خیر مریض صاحب کو خیال ہوا کہ اتنی عورتیں آتی ہیں اور فیر صاحب کا یہ حال ہے دعائی کھاتے ہیں چار کیپسول خیر اس کا خیال ہوا کہ اب اس کو اتنا کو سری تھی کہ ایسے آدمی کام ہے چلو بات سے پوچھتے ہیں تو ہم سے جو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سوال کا تو جواب نہیں دیا اس جگہ پر سزا چھوڑے ہیں اس بات کو چھوڑے اس جگہ پر آپ تو سات دنوں کے اندر اندر مرنے والے ہیں تو اس کو انداز تھا کہ جو بات یہ فرما دیے کرتے ہیں تو ایسی ویسی بات نہیں ہوتی ہے بس آدمی گیا جی اب گولوں کا اور اس کا تو وہ تو ایک طرف آپ دن رات ایسی فکر تاریخ ہو گئی کاموں کو سمیٹو اور کرو کھانا الگ سے نہیں اتر رہا بات کرنے میں دل نہیں ہو رہا ہے ملنے بعد سادنوں کے جو آئے ساتھوں میں مرا نہیں ہے آ گئے تو تیساب نے, نے کہا کہ برفدار آپ ہے تو چار گولیاں کھا کے دیکھو آپ چار گولیاں کھائیں تو کوئی چسر نہیں ہے میں کھانے کو دل چاہ رہا ہے کوئی نظام بادی نظام پر اثر نہیں کر رہی ہیں بدن کے نظام پر اثر نہیں کر رہی ہیں میں کہا وہ آدمی نے مرنا تو سات دنوں کے اندر ہی ہوتا ہے جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ مرات سات دنوں میں جب میں اتوار تیر نگر بٹ دن مرتا سات دنوں کے اندر ہی مرتا جی میں آٹھ دن جب بھی مرو گے سات دنوں کے اندر ہی ہو گئے تو بات جھوٹ نہیں تھی جھوٹ نہیں تھا ہوا تھا سات دنوں کے اندر ہی مرو گے جب بھی مرو گے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ آپ پر ایک خوف ساری ہوا سات دنوں کے لیے اور اس خوف نے آپ کے بادری نظام کو درم برم کر دیا اور پلٹ دیا کہ نہ بیوی کا خیال نہ کھانے کا خیال نہ دین کابو میں اور نہ جو ہے تو اور کوئی اور نہ دوائی اثر کر رہی ہے کے بارے میں بتاؤ جس کو سال ہاتھ یہ غم اور فکر لگی ہوئی ہے نوٹ کی اس کا کیا حال ہوگا کہ چار گولیاں کھانے کے بعد تو کہیں اتنی جان میں جان آتی ہے کہ اٹھے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں جی کوئی اتنی طاقت بدن میں آ جائے طرز یہ کر رہا تھا کہ ساری کی ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں لیکن ساتھ خوف ہو تو کوئی چیز کام کی نہ رہی ہر چیز کا مزہ کرکڑا کر ہو جاتا ہے اور بات خوف کے اگر غم ہوں توبہ یہاں ایک بہت بڑے کارخانے کا مالک صبح اخبار میں آیا جی اس نے اردک کے پل سے شاگ لگا کر خودکشی کر لیں جو آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے غیر سے بنانے کی فکر کو لیتا ہے اس پر محنت کرتا ہے اور اللہ کا غیر اس کا مقصد ہو جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے سکون کو چھین لیا جاتا ہے وہ چیزیں جتنی بڑھتی ہیں جتنی بڑھیں گی جتنی زیادہ ہوں گی ان کے جو مانوی اور روحانی فوائد ہیں وہ نہیں لائیں گے بہت بڑیا گاڑی ہیں بیٹھے ہوئے آدمی تو با وہ ساتھ گیا سیاسی ممبر تو اسے جا کے اسلام آباد میں اپنی جو پارٹی کی ذمہ دار تھی اس کو سجا کے اتنی بڑی پہنچ پر اپنے ہو گیا اور میں ایک عام ٹویٹر گاڑی میں آئے ہوا ہوں کہ واپسی پر لینڈ فوزر میں بیٹھ کر آیا ہے بڑھیا گاڑی ہوتی ہے بڑھیا مکان ہوتا ہے زرک برق والا لباس ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اندر جو بیٹھا ہوا انسان ہے اس کی روح پر غم اور اندو اور خوف اور فکر جاری کر دیا جاتا ہے جس سے اس کو انبادی اشیاء کے مانوی فوائد نہیں ملتے ہیں قربانی فوائد جو امن داز سکون اطمینان کی شکل میں وہ نہیں ملتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی چھین لیتا ہے بیٹھکتا مسافر اور ریل کا اور بیٹھا ہوا ایئر کنڈیشن کلاس میں اور وہ بیٹھک جو قدموں کی چھاپ سنائی دیتی ہے تو اس کے مسانے پر بہت جاتا ہے تھوڑا تھوڑا پیشاب نکلتا رہتا ہے نیند کو دفاع کرو نیند کہاں کے دہی الٹا پیشاب نکل رہا ہے مارے ڈر اور خوف کے کیونکہ بغیر ٹکٹ کے ہیں اور تھرڈ کلاس میں جا کر دیکھو اتنے لوگ ہیں کہ کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے جس کے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں سب گرمی میں اور کھڑے سو رہے ہیں نیند کے جھٹکے مار رہے ہیں کھڑے کھڑے سوئے ہوئے ہیں کیونکہ مادی تکلیف کے ہوتے ہوئے ان کو روحانی اور مانوی اطمینان حاصل ہے اور وہاں فرسٹ کلاس کے بٹکٹے کو مادی آسائش اور راس ہوتے ہوئے مانوی اور روحانی اس کو ازیت اور کرب حاصل ہے تو ایسے ہی جو اللہ کے غیر کو مقصد بنا لیتا ہے اور اللہ کے غیر کو مراد بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر زندگی بنانے کی فکر کے پیچھے چلتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اطمینان کو چھین لیا جاتا ہے اور اس راست عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو عزت کر دیا جاتا ہے تو ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے سنایا ہمیں کہ صبح سات کی وزارتوں میں تبدیلی کچھ وزیروں کو نکال دیا گیا وزیر صاحب جو ہیں وہ ان کی بیوی اس کے ہمارے ڈاکٹر صاحب جب میں پریکٹس کرتے تھے تو ان کے پاس علاج کے لیے آتی تھی تو وہ اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کیا کہوں کہ میرے خامن کو آج کل نیند نہیں آتی ہے تو ساری رات گھر میں ٹہل لا ہوتا ہے زارا سٹایا گیا ہے رات وہ ٹہل ٹہر کر گزارتا ہے گھر میں اور مجھے اس بات کا خطرہ ہو رہا ہے کہ چند دن اس کو اور نیند نہ آئی تو یہی کہیں پاگل نہ ہو جائے تو اب آپ بتائیں میں کیا کروں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیوی بی بھی اس کو سمجھا تو بھی اس کو ذرا ترغیب دے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں اب اس مصیبت سے نکلنے کے تو ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم ایک چالیس دن کے لیے اللہ کے رستے بھی نکال دیں اب بی بھی کہنا کیا نا سننا کیا ڈاکٹر صاحب نے محنت کی کچھ کوشش کی تو نے کو چلنے کے تیار کر دیا تو کی بات کہ وہ جا رہے تھے تو میں بھی اپنے کسی کام کے لیے لاہور میں جا رہا تھا تو ویل کے ڈبے میں میں بیٹھا ہوا ہوں کتنے میں دونوں چڑھ گئی اپنی کتاب پڑھ رہا تھا میں کہ ڈاکٹر صاحب کا بارہ کلاس چلے دوست میں بڑی شخصیت چلے آپ آئے اپنا کام کریں گے بیٹھیں گے لوگوں کو منہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی نہ ملے ہاں جی اصل خان صاحب ہم سے کوئی نہ ملے تو ہمارا دس بار جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں ملیں گے جی. ہاں جی خیر میں تو اپنا کتاب میں مصروف رہا تو یہ خیر آ گئے سیدھے آ گئے جی میرے پاس سلام کرنا پڑے گا اسلام کا مسئلہ ہمارے کے ملے. تو ڈاکٹر صاحب نے وزیر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر نے جی ہاں پہچانتا ہوں جی جس بار میں سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا ایک سیروا سے خیر وہ جو بات میں نے ضرور کی نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جب اس کو لینے کے لیے جانے لگے ساتھی چالیس دن کے لیے لینے کے لیے جانے لگے تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ اس کو تم لے جا رہے ہو چالیس دن کے لیے باہر نکال رہے ہو اوہو چالیس دن جب یہ مندر سے ہٹ جائے گا چالیس دن یہ مندر سے ہٹ جائے گا اور لوگوں کے کام نہیں کرے گا تو اس کا تو سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا اگر یہ چالیس دن مندر عام پر نہ رہا اور لوگوں کے کام نہ کرتا رہا تو اس کا تو سیاسی مستقبل ختم ہو گیا اچھا یہ تم سیاسی لوگ خدمت خلق کا کام حصول اقتدار کے لیے کرتے ہوں اس سے بڑا بے خوف اور کون ہوگا خدمت خلق کا وہ عمل جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تو علیہم الملائکہ جب نیک کا کی دولت تمہیں حاصل ہوگی ملائکہ تم پر نازل ہوں گے اتنے بڑے حمایتی اور ساتھی توبہ دنیا دار کی اور دنیا داروں میں خاص طور پر سیاسی کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے پنجابی وغیرہ تو مت ماری ہوئی ہے یعنی اس کی عقل ختم ہے اس وقل کچھ نہیں ہے نہیں؟ وہ ہزارے کے معاملے میں کہا کرتے ہیں اڑوت ہے اڑوت اڑوترائی میں کہتے بھی نہیں کہتے اڑوت اڑوت اس بخوب کو کہتے ہیں جو فائدے کی کوئی بات نہ سمجھتا ہو اور جو نقصانی بات جو الٹی بات ہو سکا اس کی فوراً سمجھ میں آ جائے اس کو اڑوس کہتے ہیں اڑود وہ بیوقوف جس کو کام کی بات سمجھنا آئے تو سب سے بڑا دنیا دار ہوتا ہے اور دنیا داروں میں سب سے بڑا اڑوس سیاسی ہوتا ہے کہ فلاں خودکشی کر لیں ہمیں وہ دن یاد ہے جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی سیاست میں ہم پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ دن والے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں لہذا سکو لڑ رہ کر بھی ترقی کر سکتے ہیں دین کو چھوڑ کر تو دین کو دین پر چل کر پھانسی کے تختے پر جب آدمی چڑھتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں اور دین کو چھوڑ کر تخت شاہی پر بٹھایا جائے تو اس سے بڑا اڑوس نہیں ہے سب سے بڑی بےخوبی سب سے بڑا ظلم جو ہے غیر اللہ کا مقصد بن جانا ہے کہ اللہ کا غیر مقصد بن جائے اور مادی شاہ کے اصول کے پیچھے پڑ جائے اور سارے ضابطہ اخلاق کو چھوڑ دیں اس کا واحد مقصد یہ ہو کہ دنیا کی میں کیسے حاصل تو من طلبہ ہو تو اصول ہے جیسے طلب کی من طلبہ اور جدہ فقط ہو جاتا جیسے طلب کی جدوجہد کی کوشش کی وہ اس چیز کو پاتا ہے مال کے لیے کوشش کی مال کو پائے گا عہدے کے لیے کوشش کی اس کو پا لے گا اور مادی شاہ کے لیے کوشش کی اس کو پا لے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر اگر پایا ہے تو اس کے ساتھ جو متعلقہ فائد فوائد ہیں اور اثرات ہیں وہ مل جائیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لہذا سب سے بڑی ناکامیاب زندگی ایک دنیا داروں کی ہوتی ہے ایک اللہ والے ایک شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور شہر کے سارے دروازے بند ہیں تو نے کہا بھائی کیا بات ہے بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے اور اسی وجہ سے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں تم کے دل میں ایسے ہی ایک حسرت ہوئی کہ یا اللہ ایسا تو بے بیوقوف ہے کہ وہ ویواز کے لیے دردوازہ شہر کے بند کر رہا ہے اور تو یاد اللہ آپ نے حکومت دی ہوئی ہے اور ہم جو ہے جیسے ہی خاکوں ہیں ایسے ہی پھر رہے ہیں خر حال تو غیر سے آواز آئی کہ کیا ساتھ اس بے کی کے حکومت کو لینے کے لیے تیار ہو ہوں یا اللہ صحبا صبح اللہ یہ عمومی طور پر آج کل اللہ تبارک و تعالی ایک اقدار اس کو لیتا ہے جس کو عذاب میں پکڑنا چاہ رہا ہو جی ہمارے گاؤں دیات میں آدمی زمین کے کاش کے لیے زمیندار رکھتا ہے جی کیوں جی کس کو پتا ہے پانی لگانے پر جھگڑا آئے گا نہیں بخار بند جھگڑا کی تو ضرورت سر ہمارے سر بھی پھوڑتے ہیں بندوق کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور گالیاں بھی دینی پڑتی ہیں بیلتی بھی کرنی پڑتی ہیں تھوڑا بھی اپنے آپ کو اس گالیاں بیچتی ہے بندوق کو اٹھانے سے بچاتا ہے آدمی کو لگا اور دوسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ کاش کی زمین مل رہی ہے اور مالا کون خطرات کا پتا ہوتا ہے فلاں جگہ یہ ہوگا فلاں جگہ یہ ہوگا اور او فوائد تو ہے لیکن اس غم کو کون اٹھائے گا اور یہ بیوقوف آگے بڑھ ہوتا ہے یہاں تک یہ وہ جگہ پر پہنچ رہے ہیں عالمین صاحب کہہ رہا, رہا تھا کہ پانی لگانے کے لیے گیا یخل بام جگہ پیچھے کرتے پانی لگا رہے نہیں دے یا اللہ شہد کو پانی نہیں لگا رہے گا فصل کہاں بندوق اٹھا کر خود جانا پڑا جی. تو اسے جب آ کے دیکھا کہ آدمی تو پورے ارادے کے ساتھ آ گیا ہے تو آپ <laughs> کے کھیت کو پانی لگے کہ ہمارے کھیت کو پانی لگے گا جی کو پتا ہوتا ہے کس کے پیچھے یہ غم ہے تو ہمارے عجیب مثال میں سال سنائی آجی. کھچوا جو ہے تو یہ آتا ہے مکان میں گھستا ہے کبھی روٹی کے ٹکڑے کھا لیے کبھی کپڑے کو تر لیے کبھی بچوں کی کتابیں کو تر لی اور روز اوٹتے ہیں تو ایک ایک اس نے مسئلہ کھڑا کیا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں اب بچے ہیں ادھر جل رہے ہیں ہمارا سارا ہوم ورک خراب کر دیے تھے چھوٹوں کا اور گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے رکھے ہوئے پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں تاکہ اس کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے جو رکھے ہوئے تھے وہ اسے کتر ڈالے جی ہر کسی کے دل میں ایک اس کے خلاف جذبات بنے ہوتے ہیں سب کہتے ہیں اچھا اچھے سے بدوبت کرتے ہیں یہ ایک پنجرا لاتے ہیں اور پنجرے کے اندر جو ہے وہ چپڑی ہوئی روٹی پراٹھا رکھتے ہیں تب آتا ہے دیکھتا ہے کہ آپ تو اتنی آوادار کوٹھی بن گئی آج بڑے محل بڑے مکھان کو کوٹھی کہتے ہیں کتنی کہ بڑی کوٹھی بن گئی جی اور ہودار مکان ہے جی اتنی بڑی کوٹھی ہے جی اس کے اندر چپڑی ہوئی روٹی ہے جی ایسنا سکون ہے جی لہرا کوئی پاس ہی نہیں ہے جی آپ کو جو ہم چاہتے تھے وہ آئیڈیل آلات حاصل ہو گئے بڑے معیاری آلات حاصل ہو گئے جی ہودار مکان ہوادار کوٹھی اس پہ چپڑی ہوئی روٹی جی. اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے بندر گھستا ہے جوں گھستا ہے کڑاک پیچھے سے پنجرا بند بھائی صاحب روٹی کو کھائے تو کیسے کھائے چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں جان کی پڑ گئی یہاں تک کہ صبح کے وقت جب نکالتے ہیں تو جن کا ہوم ورک بچوں خیال کھایا جاتا وہ سوئے لے کر آئے ہوتے تھے کہتے ہیں ہم اس کو ماریں گے ہاں جی اور اللہ دا صاحب اس کو سوئ مار دیں گے کیا ہاں جی تو ہمارے بھائی بلال صاحب کہتے ہیں کہ جو اندر درد کے مارے اچھلتا ہے اور بچے باہر خوشی کے مارے اچھلتے ہیں تو درد کے مارے اندر اچھلنا ہوتا ہے اور بچے خوشی کے مارے چل ہوتے ہیں اور یہاں تک جب اس کی روح پر برباد کر جاتی ہے تو اس کو نکال کر باہر بلی کے آگے ڈال دیتے ہیں کی دوسری مثال مچھلی کی شکاری کیچوا لگاتے ہیں کنڈے اور پھینکتا ہے دریا میں اور ایک بری مچھلی جو ہے وہ آ کر کہتی ہے دیکھو اس کو جو ہے تو تم کھاؤ گی نا تو یہ بڑا خوشنما کھانا لگ رہا ہے کنچوا لگ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے گائے تو لو ایک ہی کنڈی ہے وہ الگ میں پھنس جائے گی پھر تم اسے جان نہیں چھڑا سکو گی پھر اس کو شکاری آسم سے نکال دے گا باہر جب باہر نکال دے گا تو پھر تمہیں پانی کے باہر طلب تڑپ کر بھر جاؤ گی بڑی بڑی چوریوں سے تمہارے ٹکڑے کر دیں گے اور کھولتے ہوئے گھی میں چلیں گے اور گوش ہے تمہارا لوگ کھا لیں گے ہڈیوں کو بلیوں کے آگے ڈال دیں گے تو جتنی نومر ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں یہ ہے تو خود بوڑھی ہے آگے بڑھ کر کھا نہیں سکتی ہے ہمیں جو ہے تو ڈرا رہی ہے تاکہ ہم بھی چڑھ جائیں سب کچھ خود کھا لیں پھر بیچ میں کچھ سائنٹفک اپروچ والی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کا ثبوت دے ہمیں اینی پروف آپ لوگ کھا کر اینی پروف فار یو اسٹیٹمنٹ آپ کے بیان کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے تو بشیا وہاں سارا چکر لگاتی ہے ریسرچ کرتی ہیں آج کل ریسرچ کا دور ہے تاکی کرتی وہ ریسرچ کر کے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے یہاں جی پی ایچ ڈی کا تھیس تیار ہو گیا جی ڈیزائن تیار ہو گئی اور ڈیفنس میں یہ بات ثابت ہو گئی یہ سب جھوٹ بول رہی ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا پانی میں تعلیم نہ شکاری ہے نشوری ہے اور نہ جو ہے تو وہ ہے آ, کھولتا ہوا تہل ہے اور نہ بتیس دانتوں والے آدمی کھڑے ہیں چبانے والے اور نہ بلی تو, تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سارا اسٹیٹمنٹ غلطی ہاں جی؟ اور ہر چیز کو سابت کرنا چاہیے یہ کوئی سابت نہیں کر سکے لہٰذا بات غلط ہے ہاں جی؟ ہمارے علاقے میں بڑھن بلا بڑتن بلا کر ویسے میں نے پوچھا کہ بستر ملا کی کیا بات ہے جی تو ہم نے کہا اس طرح ہے کہ یہاں ہمارے گاؤں کے پاس ایک مزار تھا تو وہاں عید کے دوسرے دن میلہ لگتا تھا تو ساری عورتیں وہاں جا کر پودم مچاتی تھی جی سارے علاقے کی تو ہمارے علاقے کو کوئی دیوبند میں کوئی عالم تھے بڑے تو سردیوں کے موسم میں رمضان کی چھٹی ہوئی تھی تو وہ آئے ہوئے تھے تو عید کے دوسرے دن پہنچے تو جانے میں نے کہا کہ اور تو ہجوم جا رہا ہے جی تو میں کچھ رواں لیں تو نے کہا بابا ملی دادو جی شیخ بابا کے کے کو جا رہی تو کھڑا ہو گیا میں کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں جو ساری عورتیں روک گئی ابھی صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو ہلکی سی پتلی سے روئی اندر کر کے اور دو کپڑوں سے ایک وہ سیتے تھے اس کو پتہ کیا چیز کہتے تھے تو چادر کی جگہ کمبل کی جگہ اس کو لوگ تھے سستی ہوتی تھی تو بند والوں نے طریقہ نکالا ہوا تھا کہ سستے سے سستے زندگی جو وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ مسائل آلو اور انسانوں کو جو ہے تو آرام مال کے بنانا پڑے تو ایک یہ چیز ہوتی تھی ایک ہی پیٹنٹ تھے بن والے اور ایک اس کا پتہ کیا نام تھا کہ روئی صحیح کوٹ بناتے تھے ایسا کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ اس نے وہ روحی کی قسم کی چیز ہوئی ہے سب عورتوں کو <laughs> تو تین چالیس پچاس بھائی آدمی وہ کیسے روک سکتا سر ہے برتن بُلا کو ادھر کر دے ساری چلی گئی تو بیچ میں ایک مچھلی برتن بلا والی ہو جی مچھلی ہوتی ہے جی یہ ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں آؤ جی کیا جی اور آؤ کیسے میں لگایا کرتے ہیں بوٹی گوشت بوٹی لگاتے ہیں تو جب مچھلی آتی ہے آگے اور سال منہ مارتی ہے تو منہ مارتے ہی جو وہ غیر کا بیان دیا تھا اس بوڑھی مچھلی نے وہ وجود میں آ جاتا ہے کانٹا الگ میں پھنس جاتا ہے کھینچ کر باہر نکال دیا جاتا ہے اور چھری آ جاتی ہے یہ ساری باتیں پانی سے باہر ہوتی ہیں یہ پانی کے اندر نہیں ہوتی ہیں تو وہ, وہ بارے بلار سا بھی کہا کرتے کہ کو نظر آئی روٹی چوہے کو نظر آئی روٹی اور مچھلی کو نظر آئی بوٹی اور تجھے نظر آئی کوٹھی اور دائمی ابدی ناکامی کا ہار اور سوک اپنے گلے میں ڈال دیا و بار کو ناراض کر کے دنیا کو لے لیا کہ پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے جب تک اور اس عذاب و بلا کو دفاع کرتا ہے جب تک اس کے حقوق سے بے پروائی اور استقفاف میں کیا جائے کلمہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس عذاب و بلاک کو دفاع کرتا ہے کلمہ لاحل اللہ محمد <telefon> رسول اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس عذاب و بلا کو دفاع کرتا ہے بشرطح کہ اس کے حقوق سے بےپروائی اور استقفاف میں کیا جائے کہ کے حقوق کے حقوق سے اور استقفاف کیا ہے کیا آئے گی ڈاکٹر صاحب جائے اب بس یہی ہے کسی کو یاد ہے ادیر جی آ جی حلال حرام کی تمیز نہ کرے آدمی جی حلال حرام کی تمیز نہ کرے آدمی کلمہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اس سے اداب وہ بدا کو دفاع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استقفاط کیا نہ کیا جائے تو صاحب راہ نے پوچھا کہ اس کے حقوق سے بےپروائی اور استقفاط کیا ہے کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے تو یہی تو غیر اللہ کو اللہ پر ترجیح دینا ہو گیا یہی تو بات ہوئی کہ اس نے اللہ کے غیر کو اللہ پر ترجیح دے دی, دی. اور یہی تو بات ہوئی جب اس نے مفاد کے لیے حکم کو توڑ دی تو مفاد کو لے لیا اور حکم کو توڑ دیا تو اس وقت تو مفاد کے چیز تھوڑا اس کا مفاد ظاہر ہو جائے گا لیکن ابھی لحاظ سے یہ ناکامیابی اور یہ نقصان اور یہ مصیبت کا دروازہ کھول دے گی کبھی کوئی مثلا پشاور کا ڈی سی بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک لیٹر ایشو کر دیا حکومت کے قانون کے خلاف کہ زمین تو بری تھی وہ اس نے الارٹ کر دی دوسرے آدمی کو اور پولیس پوری نظریہ قبضہ کر لیا حکم نافذ ہو گیا اس کے اختیار تھا حکم نافذ ہو گیا لیکن اب جب میں ہائی کارٹ میں کیس کو داخل کروں گا اور کیس فلیٹ ہوگا تو خیر اس وقت اس کے اختیار تھا اس سے حکم نافذ ہو گیا اور تھوڑی دیر کے لیے کرو فر دبدبا اس کا ہو گیا لیکن جب کیش فیصلہ ہوگا تو اس کو اپنے ڈی سی سے ہاتھ دھونے پڑھیں گے کیوں کہ اس نے اختیار کو ناجائز استعمال کیا بلند باڑا نے عبادت کی, کی, کی, کی اتنا قرب ہوا کہ اس میں پڑھنے کے اس کو طریقہ سکھایا گیاب الدعواد اس میں آزم کا عامل اور اللہ کا ایسا قرب ہوا آپ مصالح اسلام کا جو ہے تو حملہ ہوا تو اس کی قوم نے اس کو پکڑا اس کی خدمات حاصل کی کہ بدوا کرے مسل اسلام کے خلاف اور نے کہا نہیں اللہ کے مقبول بندے میں بدوا نہیں کرتا ہوں یہ ہے وہ ہے آؤ اس کی قوم کے لوگ ہی بڑے ہوشیار تھے اور نے اس کی بیوی کو اس کے پیچھے لگایا سوتوں کو کیا ہے کہ کچھ زورات ان کو بنا کر دے دو کچھ اور تھوڑی کہ آؤ بگت کر لو اور وہ ایک کالی کروٹی چیتر موٹی اگر ہے آپ تو بڑی خوبصورت ہے جی ماشاء اللہ بس کو راضی کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ اس نے اس کو راضی کر دیا بدوا کرنے کے لیے اور ایک پاڑی پر چڑھایا اور پاڑی پر جب بدوا کرے اس کی زبان بدوا پر نہ چلے بہرحال جو کرنا تھا اس نے کر لیا بدوا تو اس کی لگ گئی کہ مزاح نام کے لشکر میں تعاون پھیل گیا پہلے کچھ ساتھیوں سے امال خراب ہو گیا امال کے خراب ہونے کے دیکھ کر تعاون آ گیا تو بہت کا, کا جو مقام تھا خرب کا اس مقام خرب سے ہے اس کی بدوا تو قبول ہو گئی لیکن کبول ہوتے ہی اس جگہ سے گرا اور اس کا یہ حال ہوا مسلو کہ مسل القلب اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کتے کی زبان جس کی لٹک رہی ہو ان تطر کو یلحس اولا یتر کو ہاں جی ان تتروں کو یلحس اولا یتر کو یلحس یہ کیا ترجمہ ترجیحی ڈاکٹر اس کو غالباً خوش چھوڑا سا ہانپتا ہے زبان لٹکی جی تو اس کا یہ حال ہوا بلند باورا کا کہ زبان اس کی لٹک لٹکتی باہر اور جس کا کتا زبان نکالی ہوئے گرمی میں کر رہا ہوتا ہے سانس لے رہا ہوتا ہے زبان باہر نکالی ہوئی ہوتی ہے ایسا حال ہو گیا کہ اگر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا اور اس نے جو اللہ کے خرب کو ڈھونڈا ہوتا تو اس کو بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آئے کیسے ہیں جی درد پڑے جی آ سہی نہ ہو علم اس کا کیسا سنا ہو جیسے کہ ہم نے علم اللہ فرمایا تھا بالم بہرا کا اور اس کو یہی ہم نے مقامات دیے, یہی اس کو کمالات دی اور اگر وہ صبر کرتا اور اللہ کا قرب ڈھونڈتا تو اللہ تبارہ اس کو اور اونچا لے جاتا لیکن اس اپنی اسبحانی حیثیت اور اپنے عصبانی کمال کے کو انت... استعمال کیا تو اللہ کے مقبول بندے مصع اسلام کے خلاف استعمال کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے نے آپ کو تباہ برباد کر دیا وہ اللہ عالم کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بروز قیامت جو ہے تو بلم باورہ جو ہے سابقاب کے کتے کی شکل میں اٹھے گا اور صابقاب کفر... کا کتا اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی وجہ سے جو ہے بلن باورہ کی شکل میں اٹھے گا نکالنا پھر علام نبی کشیر رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کیا نام اس کو ثم دیا اس میں اس کو دیکھے جی روحانی مقام کو دنیا کے مفاد کے لیے استعمال کر لیا کہ جو اللہ کے قرب والے لوگ ہوتے ہیں روحانیت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ اللہ کا قور باصل ہوگا تو یہ دنیا دار جو ہے اپنے دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے اور اگر اس وقت تم نے اپنا ضور جو ہے کہ دنیا بننے کے لیے لگایا وہ دنیا جس سے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے تو ان سے زیادہ خسارے والے تم ہو کہ تم نے اس لان دنیا جس کے لئے انہوں نے اپنی آکد کو خراب کیا اور جس کے لئے اصول چھوڑے اور اس کے لیے اللہ کے غیر کو اللہ پر ترجیح دی اور وفاد کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی اور تم بھی ان کے ساتھ ساتھ لگے اسی دنیا کا حضر کرنے کے لیے تو ان سے زیادہ خسارے والے تم ہوئے بات کہ ایک آدمی دنیا تو ایک کی بنتی ہے اور دین کا نقصان یہی بے حقوب اپنے پیچھے لے رہا ہوتا ہے تو میرے پاس ایک آدمی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں بیمار تو ہوں نہیں ہوں لیکن بارہ مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے تم نے کہا ماشاءاللہ سچ تو تم بولو اور تمہارے لیے جھوٹ میں بولوں گی اور ماشاء اللہ آپ تو بڑے دانے دار بنے ہیں آپ تو بول رہے ہیں سچ اور آپ دے جھوٹ ہم بولیں کہ دنیا کا فائدہ تو آپ کو اور آخر تمہاری تباہ ہوں محسرا بھائی اور دوستو، یہ دانشوری ہے مہا دانشوری ہے اور اکل الزم ہے اس بات کو سمجھنا کہ مسائل تو اللہ تباروں کا تعالیٰ کے راضیوں نے سے ہُوا کرتے ہیں مسائل تو اللہ کو غیر اللہ پر ترجیح دینے سے ہُوا کرتے ہیں مسائل تو حلال حرام کی تمیز کرنے سے لوا کرتے ہیں اور مسائل تو مفاد کو قربان کر کے حکم پر چلنے سے لوا کرتے ہیں تو یہ ترتیب ہے جو اللہ تبارک و تعالم ہے زمین والوں کی طرف اتاری ہوئی ہے کیس پر چلو گے تو ہم زندگی بنائیں گے اس کو توڑو گے تو زندگی توڑ دی جائے گی اور تمہارے حالات جو ہے وہ بڑھ دیے جائیں گے اور تمہارے حالات گڑبڑ کر دیے جائیں گے تو لہذا آپل بندی کو کیوں نہ لے جی انہوں جو حال بھی کچھ بنایا ہوا ہے یہ آزمائش ہے اس حال کو دور کرنا اصل نہیں ہے اس حال میں تو اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق کیسے استعمال ہوتا ہے یہ بات دیکھنے کی آپ بیماری کے ہال پاری ہوئے اللہ کی اثر سے آزمائش ہے سے تو اس میں کیسے استعمال ہوتا ہے اگر تو, تو صحیح استعمال ہو گیا تو ساتھ بیماری کے کامیاب ہو گیا اور غلط استعمال ہو گیا شفا لے لی تو ساتھ شفا کرنا کامیاب ہو گیا وہ اسپتال میں گیا تو ہمارے ایک ساتھی کا آپریشن ہوا ہوا تھا تو بھائی بھائی اسے ساتھ ہے سارے جی سر میں جاتے ہی پوچھا کہ زور کا وقت تو گزر چکا تھا اثر کا وقت شروع ہو گیا تھا اور مغرب قریب ہو رہی تھی میں کہتے ہیں زور اثر کی نمازیں پڑھی ہیں یہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو دونوں بھائیوں کو میں نے کہا آپ تو یہاں سے دکھ لیں اور باغیں گھر کی طرف کے کپڑے وغیرہ لے کر آئے اللہ کے بندوں کہ تم نے اس کی دعائی کا بندوبست کر لیا تم نے اس کا اپریشن کے آپریشن کا بندوبست کر لیا اور کھانے کا سارا راحت کا بندوبست کر لیا اے ظالموں تم نے اس کی نماز کا بندوبست نہیں کیا صحیح تبلی طور پر آج بھی یوں کہہ رہا ہے کہ اس کے مسئلے کا آج ڈاکٹر میں ہے دوائی میں ہے اور اسپتال میں اور داخلے میں اور علاج میں ہے اور نوز بلا نماز تک فالتو بات تھی جب آدمی فالتو ہو گیا تو پڑھ لیا کرے گا نو فالتو کیا ضرورت ہے معاف کریں ہمارے دل میں جس چیز کی آپ کے دل میں جتنی اہمیت ہوگی اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گی تو ایک چیز کی آدمی کے دل میں ٹیکس دو آنے کی چار آنے کی گولی جتنی اہمیت نہ ہو تو کیا فائدہ دے اس کو تو عمل کرنے والا بھی جو ہے جو آدمی عمل کر بھی رہا ہے تو عمل کرنے والے کا بھی یہ حال ہے کہ اس کے دل میں عمل کے بارے میں یقین جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے اس عمل سے بننے بگڑنے کا جو تصور اور خیال ہے اس کو نہیں حاصل ہے کس پر میری زندگی بنے گی یہ ساصل نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عمل تاثیر نہیں دکھا رہا کہ سابر رضی اللہ کے نئے بعد میں نماز پڑھ رہے تھے کے گوشے لٹکے ہوئے ہیں پکا ہوا باغ ہے, ہے اور خجروں کے گوشے اس طرح نگاہ گئی اور رکاس بھول گئے یا اللہ کہ ساٹھ ہزار دھرم کا باغ اور نمبا کے دھیان پر اس کو ترجیح ہوگی مجھ سے ساٹھ ہزار دھرم کا باغ وہ جس بات کے ساٹھ روپے کا اونٹ خریدا ہے جلدی اور ایک سو بیس روپے کا ایک سو بیس درم کا بیچا ہے تو سو سو درم کا لگا لیں ایک اونٹ تو ہزار کے جو ہے تو ہو گئے دس اونٹ ہو گئے اور ساٹھ ہزار کے کتنے اونٹ ہو گئے جی نا جی چھ سو اونٹ اور آج کل اونٹ کی قیمت بیس ہزار جو لگائے تو بیس ہزار کو چھ سو میں ضرب دیں تو کتنا ہوا جی ایک کروڑ بیس لاکھ ہوا یہ جی بارہ لاکھ ہاں جی سات ہزار کردے آپ تو سارے لوگ کیلکولیٹر والے ہیں نا اب میں تو بیان پر دھیان لگا رہا ہوں یہ ایک کروڑ بیس لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ کے باغ کو نماز کے دھیان پر قربان کر دیا اور آگر خاص اس باغ کو میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں کہ اس نے اللہ کے تعلق کے دوران مجھے بھی طرح متوجہ کیا ہے اور اس نے نماز کے دھیان میں خلن ڈالا ہے تو ایک کروڑ بیس لاکھ کا باغ اس دھیان پر قربان کر دیا یہ تو اس نماز کی خدمت ہے تو خدا جگ نے اس کو لکھ کر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سرباد سیکھی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے یہ نسبت ہے غیرت والی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والی مختلف نسبتیں ہیں کیا ایک نسبت کہا ایک نسبت کہتے ہیں غیرت کیا کہ آدمی وہ غیرت آیا اس بات پر ہاں جی پھر آپ تو غیرت کا نام و نشان ختم ہو رہا ہے خدا نے خاصا کسی آدمی کی بیوی بی جا رہی ہو اور ایک آدمی اس کو پکڑ لے اس کو ہاتھ سے کھینچ لے تو کیا ہوگا اس آدمی کی جگہیں پھول جائیں گی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی اور دل جھر کے تیز ہو جائے گی اور سوچے بغیر اس کا حملہ کرے گی تو اللہ کے تلگ والوں کو جب اللہ تعالی کا حکم ٹوٹتا ہے تو اس پر غیرت آتی ہے وہ اس غیرت والا جو ہوتا ہے اس الگ والا آدمی جو ہوتا ہے اس کا عمل اس کو وہ کچھ لانے والا ہوتا ہے جو کائنات کے سارے خزانے نہیں دلا سکتے مان ہم کرتے ہیں ہمیں یہ غیرت حاصل نہیں کہ امر پر غیرت حاصل ہو آدمی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے ان اللہ دینا غالو رب اللہ اور اللہ تعالیٰ کو ماننا اور ماننے کے بعد پھر آدمی کا استقامت حاصل کرنا اور اس کے بعد ہے وہ یہ جب آدمی کو استقامت حاصل ہوگی تو اس کے بعد وہ برکتیں اور نیمتیں جو ہیں وہ شروع ہوں گی اب الدین صاحب خپت نہ ہو یہ بات سنی ضروری کہنے کی ہے اس سے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس وقت آج کل بہت چل رہی ہے کہ وہ شادی ایک نے بتائی مجھے کہ اور شادی کہہ رہا تھا کہ وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا کیسے کرو گے تم لوگ تمہیں مجنون کہیں کیونکہ وہ ذکر کرنے پر تو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں اور تو دعوت دینے پر لوگ مجنون کہتے ہیں تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تشریح حضرت تو شیخ العدی صاحب کو نہیں آ رہی تھی اور چودہ سال جو ہے تو یہ تشریح جتنے شیخ الدین گزرن کو نہیں آ رہی یہ تو ان کی بھی تصویر کرنی چاہیے تھی جی تو باہر تو طریقے سے کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی کتنی بڑی بشارت ہے اللہ کا ذکر والے والیانہ کرنے والے کو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں تو آپ کو دعوت دینے پر پاگل کہہ دیا تو آپ کی بشارت داخل ہو گئے اب یہ بات ہوئی دوست کہنے کیا اور میں نے آگے ایسا بنا لیا ہر لائن کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلنا ہوتا ہے اور تو ساری عمر اگر آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں وہ کہاں ہے کہاں ہے ساری عمر ہی گزر جائے کسی ایک کو پکڑنا ہوتا ہے یہاں متصلی ہو جائے اور جب یہ چلنا ہوتا ہے تو چلنے پر گئے اللہ تبارک و تعالی مسئلہ حل فرما دیتے ہیں کہ خود سے آدمی مفتی نہ بنیں خود سے آدمی شیخ العزیز نہ بنیں خود سے آدمی پیر کامل نہ بنیں معا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بلند فرمائے سن 62 میں غالباً شہاب عزیز صاحب نے خلافت فرمائی کہ سن 51 باون میں سید سلمان عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت سے کامل ہو گئے باسٹھ میں خلافت فرمائی اور پھر اسے معذور چل کر نہیں سکتے تھے اس معذوری کی حالت میں بھی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو حضرت مولانا یوسف بندوری صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جا کر ایک مہینہ ٹھہرتے تھے اور ان کے درس میں کمزوری اور معذوری کے باوجود آ کر بیٹھتے تھے اور دو زام ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ اپنی اصلاح ثقافت نہ ہوں اور اپنے سے زیادہ کام لازمیوں کی نگرانی میں چلتا رہوں سبحان اللہ ملا زخریہ صاحب اللہ علیہ کے پاس حاضری کرنا ارے بدوری صاحب کے پاس حاضری کرنا اور آخر تک اپنے آپ کو محتاج سمجھنا کہ آخر میں باؤ بیماریوں تکالیفہ کمزور ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے بس کوئی پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میں سے پوچھو جی میں نے بچے ضرور یاد کیا ہوا تھا یہ ایک بہت بڑی دار تقریر کر لینا تو مولوی کے لیے اور پیر کے لیے بڑی آسان بات ہوتی ہے لیکن یہ بات اس کہنا یہ بات مجھے نہیں پتا فلانے سے پوچھ لو یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے نف پرارا چلتا ہے تو جہاں فکی مسائل کی ضرورت ہو مفتی ازاد کا محتاج سمجھ کر ان سے پوچھ کر چلیں اور زندگی گزارنے کے لیے روحانیت کے لیے بشاعر قابلین کا محتاج سمجھ کر ان ساتھ ہو کر چلیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت تصویر فرمائیں گے اور دنیا کی مختصر زندگی ہے انشاءاللہ اس اللہ سے اور اس سیلاب سے بچ کر نکلنے کے آلات ہو جائیں گے رب اللہ سمستکام ہوں دو باتیں تو آپ کو کرنے کے والا تبارک کہتا ہے ہمارا رب اللہ ہے اس اور سکامت اور چھ باتیں پھر اللہ دے گا نزل والے ملائے نازل ہوں گے اللہ تخون جو کہیں گے کہ غم نہ کھاؤ اور ڈرو نہیں غم اور خوف کے دور ہونے کا وعدہ ہو گیا جی شروع بل جنت تو جنت جس کا وعدہ کیا گیا اس کی بشارت تھی جی، تیسرا وعدہ ہوا جی اور فنخ نیا حیات دنیا, دنیا دنیا کی زندگی میں تمہارے, تھی، آخر آخر تمہارے تھی. کتنے ہو گئے جی پانچ ہو گئے جی اور کے داخل کا و کیسی زندگی ہوگی کہ جہاں دل کا چاہا منہ کا مانگا ملے گا مطلب غفور و رحیم اور غفور اور رحیم رب کی طرف سے یہ بطورے مہمانی کی ہوگا شا. مزے کریں گے جی مہمان والی زندگی گزاریں گے جی. جی. آخری بات آپ کو سنا تھا ہمارے بزرگ نے کہا کہ, کہ میرا ایک پرانا کالج کے زمانے کا دوست تھا تو اس نے کہا شام کا کھانا میرے سے ہو تو سر کہا سچ بتا تو, تو زندگی وقف کر لی ہے کھاتا پیتا کہاں سے ہے تو میں نے کہا کہ آج کا شام تو اللہ آپ کے ہاں کھلا رہا ہے کل پھر دیکھیں گے کہ مدد کر کے تم لائے ہو جی زور سے لائے کھانا آج کا آپ کے ساتھ کھلا رہا ہے کل پھر دیکھیں گے ان شاء اللہ جی چالا تبارک مہمانی کھاؤ گے جی مزے کرو گے جی چالا تبارک تو کی توفیق تھا فرمائے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر و نرحم و تجاوزما تعالى انك انت العز الاكرم سلام الله تعالى ما جعلته سالما من بقدره هنا قالنا راشي صلى الله من